اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحابہ و بارک و سلم صلی اللہ علیہ السلام علیکم خواتی مدرات آپ کے پسندیدہ پروگرام دکھی دلوں کا سہرہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھی پھر اس سے بھی زیادہ حرارت اور تپش رکھنے والی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں انہتر درجے بڑھا دی گئی ہے اور انہتر درجوں میں سے ہر ایک درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے یہ بخاری و مسلم کی حدیث ناظرین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے دراصل ماجرا یہ ہے یہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ناظرین کہ اس عشرے کو ہم گزار دیں گے اور یوں ہی یہ عشرہ گزر جائے گا بے شک یہ اشرا جو ہے وہ گزر جائے گا اور بے شک یہ اشرا اپنے اختتام کو پہنچے گا جب رحمت کا اشرہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا جب مغفرت کا اشرہ اپنا دامن چھوڑا کر چلا گیا تو اب یہ جہنم کا اشرا بھی تو ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے یہ اور جہنم کیا ہے اس کے بارے میں ذرا سا سمجھ لیں کہ میں نے صرف آج آپ کے سامنے آگ کی مثال پیش کی ہے کہ دنیا میں جس آگ کو آپ دیکھا کرتے ہیں جس کو جس کی سطح کو آپ کتنا ہی اوپر لے کر چلے جائیں اس کی جو انتہا ہے وہ انتہا دنیا کی آگ جو ہے اس کا حصہ ایک بنتی ہے جو جہنم کا ہوگا اب جہنم کے جو درجے ہیں ناظرین آگ کے وہ انہتر درجے زیادہ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی دو زخی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اسے دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو وہ چین اور سکون کی نیند سو جائے اور جو دنیا کی آگ ہے وہ پناہ مانگتی ہے جہنم کی آگ سے ہم جیسے نرم و نازک بستروں پر سونے والے لوگ کہ جن کو ناظرین ایسی سی میسر نہیں آئے تو وہ عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے گھر کی بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے جسم سے پسینے بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ہب سے بے جا کا شکار ہو جاتے ہیں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ناظرین بجلی ہمارے گھر میں موجود نہ ہو تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید گھر میں ویڑانہ ہو چکا ہے اور ہبس کی کیفیت پورے گھر میں تاریخ ہو جاتی ہے ناظرین ایک سماپ وہ ہے اور اس سماعت وہ ہے جب ہم لہر میں اتارے جائیں گے تو اس وقت تو نہ کوئی ایسی ہوگا نہ کوئی پنکھا ہوگا نہ کوئی لائٹ ہوگی نہ کسی بجلی کا انتظام ہوگا نہ کوئی آواز پر آنے والا ہوگا بس ہم ہوں گے اور رب کعبہ کی ذات ہوگی اور سامنے سوال جواب کرنے والے فرشتے ہوں گے اس وقت تو ناظرین کوئی ایسی نہیں ہوگا اس وقت کوئی وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہوگا ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے جو آگ دنیا کی آگ ہے کجا اس کے کہ جہنم کی آگ معذ اللہ اگر کوئی اس میں ڈالا جائے گا تو کس انداز سے اس عذاب کو برداشت کرے گا سورہ مدثر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھائیسویں آیت میں کچھ اس انداز سے فرمایا ہے کہ نہ جان لے گی اور نہ جان چھوڑے گی یعنی یہ آگ ناظرین وہ ہے جو انسان کو نہ مارے گی نہ اس کی جان چھوڑے گی بس وہ اس آگ کے اندر جلتا رہے گا جلتا رہے گا اور جلتا رہے گا آج ہمیں صرف ایک بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو راستے عطا کر دیے ہیں کہ نیکیوں کو اگر کرو گے تو تمہیں فلاح مل جائے گی اور اگر برائیوں کو کرو گے تو جہنم رشید ہو جاؤ گے نیکیوں کو اگر کرو گے تو داخل جنت کر دیے جاؤ گے اور برائیوں کو کرو گے تو داخلے دو کر دیے جاؤ گے اگر نیکیوں کو کرو گے تو اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی اور اگر بدی کو کرو گے تو اللہ کی نفرت اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا اگر نیکیوں کو کرو گے تو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کی تجلیوں کا نزول تم پر ہوگا اور اگر بدی کو کرو گے تو اللہ کی طرف سے دیے گئے آداب تم پر نازل کیے جائیں گے اگر تم نیکی کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی الفت اللہ کی عنایتیں اور اللہ کے انعامات تمہیں ملیں گے اور اگر تم بدی کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیر و غذب اور اس کا قہر تم پر نازل ہوگا ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے ناظرین کہ ہم تو بہت ہی نرم و نازک ہیں اس دنیا میں رہ کر ہم چونٹی کے کارٹے کو برداشت نہیں کر پاتے خدا اس کے کہ کوئی شخص اگر معذ اللہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم معاملات کو دیکھ لیں گے تو ناظرین یاد رہے ہم اس وقت معاملات کو دیکھ نہیں سکتے آج اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے اور آج ما شاء اللہ پھر ایک بار ہمیں بڑی رات میسر آئی ہے آج تیئیسویں شب ہے اللہ کے حضور حاضر ہوں گڑگڑا کے دعا مانگیں دوزک کی نار سے خلاصی کی دعا مانگیں اس سے نجات کی دعا مانگیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر ہم سب پر کرم کرے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شفے کے بعد و دنوں, دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جن اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سرپرست اعلیٰ سلانی ویلفیئر ٹرسٹ محترم جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اور دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آ, میں مریم بات کر رہی اسلام آباد سے جی فرما میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے اپنی میری پسند کی انگیجمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ تھا کہ تھوڑا کافی پرابلمس کے بعد مطلب پرابلم ایک تو فیملی نہیں ہوئی فیملی میں لیکن میری میرے منگیٹو میں لڑائی جھگڑا بہت رہا نا اتنا رہتا کہ ایون انہوں نے انگیجمنٹ سے پہلے ہاتھ بھی کافی اٹھایا اس کے بعد میں ریسنٹلی بھی عمرہ کرنے گئی تھی وہاں جا کے میں نے وہاں پہ جو اللہ تعالی سے دعا مانگی جو کچھ مانگا اس کے ساتھ مجھے سب کچھ ہر چیز سے نوازا مطلب مجھے کبھی کسی چیز مایوسی نہیں ہوئی اللہ ویسے یہ چیز مانگی دو سال بعد جس طرح بھی کر کے مجھے مل گیا یہ بھی لیکن مسئلہ یہ کہ میں مطلب ان کے ساتھ جھگڑا بہت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے بہت جھگڑا کرتے ہیں بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں نہیں دیکھتے لوگ کھڑے میں کیا ہے کہ کیا نہیں مطلب تماشہ فیک بن جاتا ہے میری صاحب مجھے کہیں دم کروانے لے کر اسی ہفتے تو انہوں نے بولا کہ جی آپ کی کسی چیز کا سایہ وغیرہ اور مطلب بیس بائیس ہزار مانگا میں ان چیزوں کو نہیں مانگتی میں صرف اللہ کے علاوہ کسی پہ یقین نہیں کرتی اور یہی کی یقین کیا اور آج مجھے وہ بھی ملا جو کہ سب کو لگتا تھا کہ ناممکن ہے اس کو ملنا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب میں اتنی زیادہ ہائپر ہو جاتی ہوں میں اتنی جنونی ہو جاتی ہوں کہ اپنے آپ کو ختم کرنے پہ آ جاتی ہوں ابھی پلاسٹ ویک میں نے سو بول یا نیل کی کھا کے مرنے کی کوشش کی اور دو تین بار کر چکی ہوں لیکن مجھ پہ قابو نہیں رہتا اور نہ ہی ان پہ قابو رہتا ہے میں تھوڑا غصہ کرتی تو وہ مجھ سے کہیں زیادہ غصہ کرتے ہیں اچھا مجھے ایک بات آپ بتانا پسند کریں گے اگر آپ مناسب جی جی آپ نے بڑی پیاری بات کی مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ نکاح سے پہلے ایک منگیتر دوسرے منگیتر سے ملے نہیں نہیں ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ کی شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم کسی بھی بات سے مایوس ہو کر اپنی زندگی کو ختم کر دیں اور خودکشی کر لیں نہیں لیکن مجھ پہ قابو نہیں رہتا میں میں جو عرض کر رہا ہوں پہلے جواب دیجیے گا نہیں نا تو جب آپ اللہ پر اتنا کامل ایمان رکھتی ہیں تو اللہ کی شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کیوں کرنا چاہتی ہیں ایک بات تو بہن یاد رکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے معاملات کیا ہیں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ شریعت سے ہٹ کر جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا اس میں اس طرح کی پیچیدیاں ہوتی ہیں من چاہا مل جائے یہ کس کی چاہت نہیں ہوتی لیکن من چاہا اگر شرعی طریقے سے ملے تو کیا ہی کمال فن کی بات ہو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کارر کہاں سے بات کر رہی ہوں جنید صاحب سے بات کرنی ہے جی میں کارنر کہاں سے بات کر رہی کون کر رہا صاحب ہیں جی میڈس کر رہا ہوں جی کہاں سے بات کر رہی میں گلشین اوالی نمبر تین سے جی فرمائیے نمبر سے جی فرمائیے آ رہی جی ما جی آپ جی کی آواز بالکل آ رہی فرمائی ہے فرمائیے جی میں بیمار بہت رہی ہوں میری طبیعت بہت خراب رہی ہے مجھے شوگر ہو گیا تھا تو میں اب یہ چاہ میرے دل میں عجیب عجیب خیالات اور مجھے کچھ پڑھنے بتائیں جو میں پڑھوں میرے دل کو سکون مل جائے میں بہت روتی پرشان ہوں, آپ میرے پریشانی کا حل بتائیں میں کیا پڑھوں اللہ کریم اللہ کریم اب روتی کیوں ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ اللہ پہ کیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ جو بیماری دیتا ہے وہ شفا دیتا ہے نہیں وہ کچھ پڑھنے کو بتاتے میں بہت دل سے کمزور ہو گئی اللہ, اللہ کریم اللہ کریم اپنے دل کو مضبوط رکھے اس سوچ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے شفا دینے والا اور اللہ ان کو شفا دے گا آپ کا بہت شکریہ آپ نے کراچی سے کال کی نازیم آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات و کے ساتھ ایک بات کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے چلتے ہیں جناب حضرت صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کالس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے السلام علیکم حضرت صاحب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت صاحب کیا فرمائیں مریم بہن اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی کو اچھی زندگی سے بدل دے خودکشی جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں بلکہ بربادی آمین. ہے جو آدمی جس طرح خودکشی کرتا ہے اس طرح وہ قبر میں آزاد جھیلتا رہتا ہے اس لیے آئندہ ایسا کام مت کیجیے گا اور جب تک آپ کا نکاح نہیں ہوتا اس وقت تک اپنے منگیتر سے ملاقات بھی نہ کریں کہ یہ حرام ہے اب آپ کو جو کہا گیا ہے کہ سایہ ہے اور اس کے بیس بائیس ہزار روپے سے مانگی گئے الحمد للہ ہمارے پاس کسی سے کوئی کوڑی پیسہ نہیں لیا جاتا الحمد للہ ربی العالم پورے عالم کے مسلمانوں کو ہم اپنے طور پر جتنی طاقت ہوتی ہے ان کی خدمت کرتے ہیں آپ مجھے خط لکھیں سیلانی ویلفر بادرآباد کی راشی کے پتے پر میں آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی سے نجات کے لیے مکمل وضاحت بجواتا ہوں آج کی رات تیئیس رمضان کی شب ہے اور شب قدر کی ممکنہ راتوں میں سے ایک رات ہے آج کی رات کے لیے اور بقیہ تاک راتوں کے لیے چار رقط نماز نفل ادا کرنے کی علماء کرام نے جو سورت بیان کی ہے اس پر آپ عمل کریں اور اس کے بعد دعا کریں ان اللہ آپ کو اس کا بڑا زبردست فائدہ ہوگا ایسا. طریقہ نفل یہ ہے کہ چار رقط کی نیت کریں اور ہر رقط میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر ان ضلع فی الۃ القدر یہ تین مرتبہ اور پچاس مرتبہ سور اخلاص ہو اللہ احد اس طرح چار رقط پوری کریں گے سورہ فاتحہ کے بعد سور قدر تین مرتبہ سور اخلاص پچاس مرتبہ اور سلام پھیرنے کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد اللہ ولا الہ الا اللہ وَ اللہ ولا حول ولا باللہ الالی یہ ستر مرتبہ پڑھ کر ستر مرتبہ استغفار کر کے جو دعا مانگیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جی کا حوالے سے گلشن اقبال کراچی سے پیاری بہن آپ نے کہا کہ میں بیمار رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں میری دعا ہے کہ پیاری بہن آپ کو اللہ تعالیٰ سے اطتا فرمائے آمین دو باتیں ہیں آپ کو سن لیجیے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وزیرفہ طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دو نام بہت زیادہ مؤثر ہیں بیماری سے نجات کے لیے یا عظیمو یا حیو یا اویم یا حیو یا اویم و یا, یا, یا حیو تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے کو دم کر لیا کریں کل آپ اپنے گھر سے کسی فرد کو میرے پاس دن میں بھیجے زور کی نماز میں میں آپ کو تعویذات بھی گا اور کلی کی رات ہفتے کا دن ہے کل کلی کی رات ان اللہ تعالی تراوی کے بعد ہم عیدگاہ مسجد میں بیماریوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھیں گے ہو سکے تو اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ آپ تشریف لائیں عیدگاہ مسجد ایم بے جنارو بالمقابل جامع قلعہ مارکیٹ انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہاں پر دعا ہوگی اس میں شکر کیجئے گا اللہ چاہے گا تو یہ عرصۂ دراز کی بیماری فوراً ختم ہو جائے گی ان جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم میرے خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اور چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا حال ہے سر کا اللہ کا شکر ہے جی فرمائیے میں نے اپنی سسٹر کا پوچھنا تھا کہ وہ پہلے دبئی میں رہتی تھی تو بہت اچھے ان کے حالات تھے ٹھیک ہے نا تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں ان کے وہ پاکستان والی واپس وہاں ان کی جاب ختم ہو گیا ہے حالات ان کے خراب ہے بالکل آپ کو جواب دیں گے میں مجبور ہوں مختصر سے وقفے کی جانب جائیں گے ناظرین رہیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقے دکھی دنوں کا سہارا کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے فرمائیے آخری کال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پیاری بہن آپ کی بہن کی روزی کا مسئلہ حل کر دے شامی. یا واضح او اللہ تعالیٰ وا ہے طاقت بھی دینے والا ہے عزت بھی دینے والا ہے صحت بھی دینے والا ہے اپنی بہن سے کہیں کہ روزی میں برکت کے لیے ثواب کی نیت سے ایک ہزار پتیس مرتبہ یا وا سے او یا وہاں سے ایک ہزار پچیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں اس کے علاوہ سو مرتبہ ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھیں ان شاء اللہ تعالی غیر سے روزی نقیب ہوگی جی ان شاء اللہ جی اسٹوگرام کی آخری کال تھی اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناشا جزال الله والناس يجدين ومولانا محمد صلى الله تعالى عليها ما هو أحوى يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إنك أفوء كريم تحب الأفوى وأفوانا يا غفور يا غفور يا غفور إهما رفع الله کروڑا کروڑا کروڑ احسان کے انہیں جیتے جی ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان کی وہ رات جن راتوں میں شب قدر کا نزول ہوتا ہے ان میں سے ایک رات تیئیسویں شب پھر عطا فرمائی ہے ہم تیرے لاکھوں کروڑوں بندے اور بندیاں اس وقت مشرق مغرب شمال جنوب میں اس مقدس رات میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے بچڑوں کو ملاتوں کو اتانے والے اے گرتوں کو اٹھانے والے مولا تجرت عالم یاان صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا واسطہ صدیقین شودا صالحین کا واسطہ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم کا واسطہ باری تعالیٰ ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش فرما دے زمین ہمارے روزوں کو نمازوں کو تراویوں کو ہماری زکاتوں کو صدقات کو فتحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں مالک کو زندگی کی آنے والی ہر سات ہمارے لیے رحمت بھری بنا دے زمین ہم نہیں جانتے کہ ہم کس صدمے میں کل گرنے والے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں مولا لیکن یہ عظیم رات ملی ہے زندگی میں ایک بار پھر ہم تو دعا گوئے مولا اگر ہماری قسمت میں ہمارے بچوں کی قسمت میں اور مسلمانوں کی قسمت میں کوئی آفتیں مصیبتیں تباہیاں بربادیاں لکھی ہیں تو آنے سے پہلے سب کو مٹھا دے آمی. مولا امن کی صحت کی عزت کی عافیت کی زندگی یا تاپرما نمازیں پڑھنے والا بنا دے روزے رکھنے والا بنا دے آمین تیری عبادت میں مستبرک رہنے والا بنا دے مولا یہ زندگی تیری ہے تو اس کا مالک ہے پروردگار ہماری زندگی کو اپنے کاموں میں لگا دے آمین مقدس رات کا وسیلہ تمام بیماروں کو صحت دے دے قرض داروں کے قرض اتار دے آمین یا روٹھوں کو منا دے آمین بچھڑوں کو ملا دے آمین تمام بے روزگاروں کو روزی دے دے آمین رشتے کا انتظار کرنے والیوں کو اچھے عطا فرما ویزوں کا انتظار کرنے والوں کو ویزے دے دے یا اللہ وطن سے باہر جانے والے وطن سے باہر وطن سے میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے آسانیاں کر دے پروردگار شب دے قدر ہم سب کو نصیب پر با مولا کریم شب قدر جن کو نصیب ہو گئی ان کی دعاؤں کا واسطہ ہم سب کو شب قدر میں دعائیں مانگنے والا بنا ہم سب کی اور ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں بیماریاں بے مقدمے بازیا ہے مولا اپنے کرم سے سارے عالم کے تمام مسلمانوں کی ایک ایک پریشانی دور کر دے ہم لاکھوں کروڑوں تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے اس وقت حاضر ہیں رمضان کی تیس شب میں مولا کریم ہمارے دلوں میں جو ارمان ہیں جو ہماری آرزو ہیں تجھے سب کچھ پتا ہے جن مصیبتوں میں دن راحت ہمارے کچھ رہے ہیں تجھے جی سب معلوم ہے جن بیماریوں سے دو چارے تو جانتا ہے مولا ہم سب کی اور دنیا جہان کے ہر مسلمان کی ہر نیک حاجت پوری پرمانی آمین یا رب العالمین اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَى